فرو ہے سمودیوں نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری کے حفاظت کرو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دی بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا وہ اس سزا کے انجام سے بے خوف ہے سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کی, کی سرکشی, سرکشی, سرکشی انجام جام جام جام. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سمودیوں نے اپنی سرکشی اور تکبر و تجبر کی بنا پر اپنے رسولوں کی تصدیق نہ کی محمد ابن کابل قرضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے تغواہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نے تکذیب کی لیکن پہلی بات ہی زیادہ اولا ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور قطادہ ان دونوں نے بھی یہی بیان کیا ہے اس سرکشی کی وجہ سے اور اس تکذیب کی شامت سے یہ اس قدر بدبخت ہو گئے کہ ان میں سے جو زیادہ بد شخص تھا وہ تیار ہو گیا اس کا نام قدار ابن صالف تھا اسی نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی اسی کے بارے میں فرمان ہے فنا داحب فتع فعقر کہ سمودیوں کی آواز پر یہ آ گیا اور اس نے اونٹنی کو مار ڈالا یہ شخص اس قوم میں وی عزت تھا زی نصب تھا یعنی عزت اور نصب والا شریف تھا قوم کا رئیس اور سردار تھا مسد احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں اس اونٹنی کا اور اس کے مار ڈالنے والے کا ذکر فرمایا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ جیسے ابو زما ہے اسی جیسا یہ شخص بھی اپنی قوم میں شریف عسیز اور بڑا آدمی تھا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بھی اسے تفسیر میں اور امام مسلم جہنم کی صفت ملائے ہیں اور سنن ترمیدی سنن نسائی میں بھی یہ روایت تفسیر میں ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرما دیا تھا کہ اے قوم اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو برائی پہنچانے سے ڈرو اس کے پانی پینے کے مقرر دن میں ظلم کر کے اسے پانی سے نہ روکو تمہاری اور اس کی باریاں بندھی ہی ہوئی ہیں لیکن ان بدبختوں نے پیغمبر صالح علیہ السلام کی نہ مانی جس گناہ کے باعث ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر یہ صاف طور پر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور اس اونٹنی کی کوچی کاٹ دی جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پتھر کی ایک چٹان سے پیدا کیا تھا جو صالح علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کامل نشانی تھی اللہ تعالیٰ بھی ان پر غزبناک ہو گئے اور ہلاکت ڈال دی اور سب پر برابر سے عذاب اترا یہ اس لیے کہ احیمر سمود کے ہاتھ پر اس کی قوم کے چھوٹے بڑوں نے مرد عورت نے بیعت کر لی تھی اور سب کے مشورے سے اس نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا اس لیے عذاب میں بھی سب پکڑے گئے ولا یخافو کو فلاح یخافو بھی پڑھا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کو سزا کرے تو اللہ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا کہیں یہ بگڑ نہ بیٹھے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدکار احیمر حمر سمود نے اونٹنی کو مار تو ڈالا لیکن انجام سے نہ ڈرا مگر پہلا قول ہی اولا ہے یعنی اللہ کو کسی کو عذاب دینے پر خوف نہیں ہوتا واللہ اعلم عالم سامعین الحمد للہ صورت الشمس کی تفسیر مکمل ہوئی